مرتا ہوئی دن اس اور مضمون جو کیا ہے کے نام سے یہ مضمون بظاہر مارو رشیر کے باب توکل سے معرارد معلوم ہوتا ہے باب توکل اور اس میں بہت تفصیل سے دیکھے گا کچھ سے ان کو آپ دیکھیں اس کے بعد یہ مضمون پڑھیں دونوں میں منافعات اور تعارض معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں اگر انسان غور نہ کرے سطفی عقل رکھنے والا ہو تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ اس نے تو انواور رشید کی جڑیں کاٹ ڈالی اس میں اتنے بڑے تبقل اتنے بڑے تبقل کے واقعات اور یہاں سارا قصہ ختم ہو گیا انماور شی سے جو فائدہ ہو رہا تھا وہ اس سے رک جائے گا سب پسائی اس کے خلاف ہو گیا ایسے بس بسے فان ڈال سکتا ہے اس لیے اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں پہلی بات یہ کہ تبکل کے لیے اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے کر کے اسباب جائز نہیں اگر اس باپ کو اختیار نہیں کیا جاتا تو اس کو تبکل نہیں کہتے اس کو اس کا کہتے ہیں اس کا حق وہ ناجائز ہے اس باپ کو اختیار کر کے پھر اللہ تعالی پر اور اعتبار کیا جائے اس کو تبکل کہتے ہیں یہ فرض ہے وہ ناجائز ہے حرام ہے اور یہ فرض ہے بس تبکل جانو بند حضرت کرون رحمان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اونٹ کا پاؤں باندھو اس کے بعد تبکل کرو اونٹ کو چھوڑ کر آپ کہیں جانا چاہیں تو ایسے ہی اس کی مہار چھوڑ دیں اور کہیں تبکل ہے یا اللہ تیرے سے ہے اور آپ چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ مدد نہیں فرمانی ایسی ہم آفت کیوں کی چھوڑ کیوں دیا اس کی اپنے کی تدبیر کرو اس کا کام باندھ دو اور تدبیر آپ نے کر لی آگے پھر وہ کہیں چھڑا کر بھاگنا جائے یا کوئی چور نہ لے جائے تو اس میں جتنی جھیل آپ کے اختیار میں کی تدبیر وہ آپ نے کر لی اس کے بعد سبق کرو کسی کو تبکل کا جوش اٹھا اور وہ اپنے مکان میں محافظ بھی نہیں رکھتا تالے بھی نہیں لگاتا ایسی چھوڑ کر کے ہی چلا جاتا بالکل کھلا ہوا سامان ایسے ہی بخرام کا مرکزی ہے گنا ہوگا اس کو تبکل نہیں کہتے کمرے بند کرو تالے لگاؤ یا کسی کو محافظ وہاں رہنے کی ضرورت ہے تو محافظ کو رہو یا کسی کو رکھو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پر تبکل رکھو تبکل کا مطلب یہ, یہ اسباب بھی اللہ تعالی نے پیدا فرمائے ہیں اور ان اسباب میں آ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ چاہے تو اسباب کو سوکھ فرما ما دے ان میں کچھ بھی اثر نہ ہو اور وہ چاہیں تو ان اسباب میں اثر رکھیں ہے سب کچھ اس کے پگلا کو غلط میں نظر اللہ تعالیٰ پر ہے پاک درد اسبابی دارد نظر رویش کو بویت تو مصبب برا نظر تو مسب برا نگر فافل تو یہ کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے اسباب میں ہے وہ اسی میں رہتا ہے کہ اسباب ہوں اسباب ہوں اسباب ہوں اللہ پر نظر نہیں ہوتی اللہ تعالی کے ساتھ عشق و محبت کا تعلق ہو تو نظر اللہ پر ہوشک ویت تو مصدب راہ نظر عشق یہ کہتا ہے کہ مصدب کو دیکھو یعنی نظر اس پر رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو کسی حفاظت کے لیے ختم ہو تو اس پر مٹی ڈال دو خاطر لکھنے کے بعد اس خط پر مٹی دو یہ عمل کرنے سے اس کی حاجت جلدی پوری ہوگی جس مقصد کے لیے خاتم لکھتا ہے اس میں کامیابی ہوگی کس حدیث کا مطلب صحاب ظاہر نے تو کچھ اور مطلب بیان فرمائے ہیں بعد نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں روشنائی جلدی خشک نہیں ہوتی تھی تو اس کو لکھا جلدی سے لپیٹ دیا لیتا ہوا تو مٹ جائے گا جس کو پاک لکھا وہ پڑھے گا کیسے یا تو کر نہیں سکے گا سمجھ نہیں سکے گا یا اس کے دماغ پر چوٹ لگے گی کہ یہ کیسا بے بوڑھا انسان تو آپ کی طرف سے اس کو انتقال ہوگا تو آپ کے حاضر کیسے وہ خوبی کرے گا تکلیف پہنچائی آپ نے اس پر مٹی ڈالو تاکہ خشک ہو جائے پہلے زمانے میں یہی دستور تھا خود ہمارے بچپن تک بھی یہ بات تھی کہ ایک دیویا میں ریت بھر کر رہتے تھے جب لکھتے تو اس کے بعد وہ ریت چھڑکتے اس کے بعد پھر کاغل کو ذرا ایسے کر کے پھر وہ ٹی ہمیں واپس ڈال لیتے یہ تو خود ہمارے ہی ہمارے ہی بچپن میں یہ ایسا تھا ان کو دیتا ایسے کرتے تھے اس کے بعد ذرا زمانہ ترقی بھر گیا تو پھر وہ سیاہی چوس کاغذ اس کو کہتے تھے ایک کاغذ جس میں چوسنے کی سزا ہوت ہے تو سیاہی چوس کہتے تھا. وہ کبھی ایسی الگ سا رکھا رہتا تھا کبھی اس کے لیے ایک ایسے دستہ تھا بنا کر اس کے نیچے ایسے لگا لیتے تھے تو جہاں دیکھا اس کے اوپر ایسے ایسے کر دی ہے وہ سیاح کو چوس لیتا تھا مٹنے نہیں دیتا تھا پھر اور ترقی ہوئی تو راشنائی ایسی بنائی گئی کہ ادھر لکھتے جاؤ ادھر خوش ہوتی جائے نہ مٹی ڈالنے کی ضرورت ریت ڈالنے کی ضرورت نہ سیاحتی دعوت کی ضرورت وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی ایسی نعمتیں اس سے ایک سبق حاصل کیا گیا اللہ تعالی نے دنیا کی ترقی دنیاوی کام دنیاوی راحت دنیا کمانا اس کے ذرائع اللہ تعالی نے آسان سے آسان سر پیدا فرما دیے آسان سے آسان اور مثالیں بتاؤں گا تو وقت زیادہ خرچ ہو جائے گا تو انہیں مثالوں کی سوچ میں پہلے کیا تھا کہ پاتے لکھو اس کو مٹی چھڑکو اور پھر اس کو واپس کرو پھر وہ سیاح کی اس کا آگے نکلا اس کے بعد اب جو روشنائی ایسی نکلے کہ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں بس لکھتے چلے جاؤ آنکھیں بند کر کے لکھتے چلے جاؤ ساتھ ساتھ خوش خوشی چلی جاتی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کے حادات اور دنیا کی ضرورات ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے دنیا بھی پانی یہاں کی ضرورت بھی پانی پوری ہوں تو بھی زندگی گزر جائے گی نہیں پوری ہوں تو بھی گزر جائے گی آرام اور راحت سے پوری ہو جائیں تو بھی گزر جائے گی مشکلات سے پوری ہو جائیں تو بھی گزر جائے گی گزر گئی گزران کرتا ہوں پھر چمزرتا ہوں باہر سال گزرتا ہوں آخرت کی ضرورتیں زیادہ اہم ہے کیونکہ بہت اہم بہت ضرورت اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے کوئی دنیا جب تک انسان زندہ ہے تو آخرت کے لیے بنا لے بپن کے لیے بنا لے دنیا ہے ہی آخرت کو بنانے کے لیے یہ خود مقصود نہیں تو جو چیز میں قصور نہیں بدل جانے والی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں اس کے لیے اللہ تعالی ہر دن ہر دن ہر دن نئی نئی سہولتیں نئی نئی, نئی سہولتیں پیدا فرما رہے ہیں سفر جو جتنا کئی دنوں میں تین دن میں جو سفر پہ پاتا تھا ہڑتالیس مین انگریزی تین دن میں اور وہ اڑتالیس میل جو ہے دو چار منٹ میں وائٹ ہارج جو اڑتالیس دو چار پانچ منٹ میں تین دن کا سفر یہ جی سفر میں اتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی تھیں تین دن کا سفر صرف مشقتیں کی تھی اور وہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے وائٹ ہارس میں کھاتے پیتے تھے بڑے مبادے سے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے سفر آسان کروا دی ایک چیز میں ایک ضرورت کو کس طرح آسان کروانا اللہ تعالی نے جیسے ظاہری نعمتیں پہلے زمانے کی بنسبت بہت زیادہ آفاف فرما لی ہیں ظاہری نعمتیں پہلے زمانے کی بنسبت بہت زیادہ آتا فرما رہتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی آواز ریکارڈ کر لیتے ہیں ایک ریکارڈ ہیں آواز محفوظ ہو جاتی ہے اس میں ایک فائدہ تو یہ کہ اسے اگر بعد میں کوئی نفت کر کے تھاپنا چاہے کتابی صورت میں وہ آسانی پیدا ہو گئی کوئی عالم کچھ بیان کر رہا ہے ساتھ ساتھ دیکھیں مشکل ہے کچھ جو ماہر ہوتے ہیں وہی وقت کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں عوام کے لیے نسکتن مشکل کہیں کوئی شبھا ہو گیا کہ کیا فرمایا تھا تو قصہ ختم ہوا تو کیا کریں پیسے میں بعد میں होता ہوتا ہے تو اسے دوبارہ سننے دوبارہ سننے نفل کرنا آسان ہے پیسے سے نفل کر کے چھاپا جاتا ہے تو بات کرے होता دماغ ہوتا ہے پوری <سؤال> اور اسے خوش بات آ جاتی ہے اسی طریقے سے براہ راست کیسٹوں سے کیسے بنتی جنی جائے زیادہ سے زیادہ اشاعت ہوتی چلی جائے یہ ایک نعمت ہے جیسے ان باہری نعمتوں میں اللہ تعالی کی سہولتوں کو ظاہری اور بنیادی کاموں میں ان سے راحت پیدا ہو گئی اسی طریقے سے ان درائع سے دینی ترقی میں بھی راحت اور سہولت اور تیزی پیدا ہو گئی ان نعمتوں کو آپ کے ترقی کے لیے استعمال کریں پہلے کہیں تبری کرنے کے لیے پیدل جانا پڑتا تھا اب کہیں ضروری تبری کے لیے بیٹھ کے ہوائی جہاز پر تو جو سافس دنوں میں ہوتا تھا تو اب چند گھنٹوں گھنٹوں میں منٹوں میں, میں اتنی تیزی آ گئی اس سفر میں اس نعمت کا دین کے لیے استعمال کریں تو دینی ترقی پہلے کی بنسبت اللہ تعالی نے بہت زیادہ عطا فرمادی بہت جلدی ترقی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے کیبرے کاڈ کی جو مثال میں نے کر دی تو اس میں تھا وہ دنیا کام ہوں یا ان کی بجائے دینی کام ان سے لیں دین کی شاعت بغیر اس کے اگر کریں تو اتنی تیزی سے نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو استعمال کریں تو بہت تیزی آ گئی کہہ لی تھی بنے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ کنبا ہی خلاف ہے خاندان ہی خلاف ہے تو ہم کہاں رہیں کیا کریں شکایت کرتے ہیں دیندار نہیں دین بنا رہتا میں اس پر تمبید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں شکایت کرنے کی نہیں ہیں گھبرانے کی نہیں ہیں یہ تو بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ بھال کی بہت بڑی نعمتیں ہیں تو خود ذرا سوچئے کہ انسان نعمت کو زحمت سمجھے مصیبت سمجھے تو یہ تو نعمتوں کی نا قدری نہ ٹوکری ہے خوابہ کیجیے جس کو بھی خیال ہوتا ہے کہ ہمارا تو ماحول ہی خراب ہے معاشرہ ہی خراب ہے گھرانہ ہی ہمارے خلاف ہو گیا ہے تو ایسی ایسی چیزوں کی جو شکایت کرتا وہی ان کو مصیبت سمجھ کر سوچتا رہتا ہے خوابہ کرتا لوگوں کا تلاف ہونا یہ تو بہت بڑی نعمت بہت بڑی نعمت ہے جس طریقے سے کہ اللہ تعالی نے گھر بیٹھے گھر بیٹھے مفت نے لیے جہاد کے دروازے کھول دیے دیہات کے دروازے پہلے کہیں جہاد کے لیے کہیں کسی مقاب پر جانا پڑتا تھا وہاں جا کر لڑیں جہاد کریں کبھی پھر جہاد کے مواقع ہوں کبھی نہ ہوں دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اگر جہاد کے مواقع کہیں نہیں ہیں تو پھر نس کی اسلام کے لیے پہاڑوں کے غاروں میں جا جا کر مجاہدات کریں چلے لگائیں گاروں میں جا کر پہاڑوں میں بھوکے پیاسے رہیں کچھ وہاں دیکھ کر جہاد کریں دردیں لگائیں تو یا پھر کس طریقے سے ترقی ہوتی تھی جی. اب نہ تو آپ کو باپ اس میں شہرت اور تیزی پیدا کرنے کے لیے نہ تو کہیں کسی محاذ پر جانے کی ضرورت کہ وہاں جا کر جہاد کریں نہ پہاڑوں کے گھروں میں جا, جا کر مجاہدات کرنے کی ضرورت گھر بیٹھے بیٹھے بی الا کسی کی اولاد الا کسی کی اولاد نیک بن جاتی ہے تو والدین خلا عزیز و اخار دوست احباب گنبا سارے کا تار، سارے کا سارا کام سب خلا گھر بیٹھے کہ ہاتھ کے مواقع مل گئے مجاہد بن گئے ہمت سے کام لے ہے بڑھتے چلے جائیں بڑھتے چلے جائیں گھر کی بات تو رہی الگ بازار میں نکلے تو سامنے ننگی عورتیں بنی اسرائیل کی مچھلیاں سامنے ضرور بنی اسرائیل کی مچھلیاں جہاں جاؤ سامنے دیکھیے جیسے داہر اللہ تعالیٰ نے نحمتیں کیا کیا پیدا فرمائی جلانے کے لیے کوئلہ جب وہ انجن کوئلے والے ہوتے تھے تو اس میں کوئلہ جلا جلا کر انجن تیزی سے کان خانے موڑ سے اس سے چلا کرتے تھے کوئلے سے اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ نعمت پیدا فرما دی مچھلی کا تیل اس سے کارخانے چلنے لگے مشینیں چلنے لگی گیس پیدا فرما دی اس کار مشینیں وغیرہ چلنے لگی. پٹرول تعداد فرما دیا اس میں دیکھیے پیٹرول کی بارہ سے اللہ تعالیٰ کی جہرت سے سواریاں اب کتنے تیز ہو گئے کتنے زیادہ تیز اسی طریقے سے سمجھیں کہ دنیا میں آپ کے دین میں جو جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں وہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ روئلہ ہے مٹی کا تیل ہے سوئی گیس ہے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیٹرول پیدا فرما دیا ہے تو اگر کوئی کوئلہ کی نعمت پر کوئی دھیان دیکھے یا کوئی لوگوں کو بتائے کہ کوئلہ بہت بڑی نعمت ہے اب وہ اس کو کھانا شروع کر دے بہت بڑی نعمت ہے کھاؤ مرے گا کھانا وہ کوئلہ بہت بڑی نعمت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا شروع کر دو مطلب یہ ہے کہ جلاؤ جلانے سے نعمت بنے گا کھانے سے تو وہ زہر بن جائے گا تباہ کرے گا اسی طریقے سے مٹی کا تیل لینے اسی طریقے سے پٹرول لینے گیس لینے یہ ساری چیزیں جلانے کی جلانے کی جلاتے چلے جاؤ اور تیزی سے بڑھتے چلے جاؤ تیزی سے بڑھتے چلے جاؤ اسی طریقے سے اس زمانے میں خواہشات جو پیدا ہوتی ہیں برے معاشرہ میں برے ماحول میں جو خواہشاتی نقصانیاں ابھرتی ہیں اور برے مقابل کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو ان خواہشات کو جلاتے جلے جاؤ جلاتے چلے جاؤ اللہ تعالی کے قرف کے راستے جو گھنٹوں میں دنوں میں مہینوں میں سالوں میں طے ہوتے تھے ایک لمحے میں لمحے میں ایک لمحے بھی بڑھاتے طے ہوتی مگر ساتھ یہ سمجھ لیں جتنی سواری تیز ہوتی ہے خطرناک بھی ہوتی ہے جب لوگ پیدا پیدل چلا کرتے تھے کہیں پارم پھیسل گیا گر گیا تو کوئی بات نہیں پھر کھڑا ہو گیا گدے پر چڑھنے لگے گدے نے گرا دیا تھوڑی بہت چوٹ آئی کوئی بات نہیں گھوڑے سے ذرا اس سے زیادہ چوٹ آتی اونڈوں سے چوٹ آ گئی سائیکل سے چوٹ تو بچ جاتی ہے ریل گاری کار وغیرہ موٹر سائیکل ان سے جو گرے بھی زیادہ خطرات گرتے نہیں زیادہ پیدل چلنے والے اتنا نہیں گرتا کبھی وہ بار اور یہ زیادہ گرتے گرنے کے بعد چوٹیں کیسی آتی زیادہ سخت پڑتا اور اندازہ نہ کرے کہ ہائی جہاز گر جائے ہائی جہاز خود گر جائے اس میں سے کسی کو گر آ دیا تو اس کا ہی خط ہوتا ہے تو کوئی بچنے کی صورت نہیں سمجھ لیں اس زمانے میں برے محکال میں برے معاشرہ میں جو شخص مقابلہ کرتا ہوا چلا جاتا ہے اللہ کی راہ میں مجاہد بن کر راستے تیزی سے تو پہ پاتے بہت تیزی سے جیسے میں نے بتایا مگر خطرناک ضرور وہ یہ کہ اس میں روج روج پیدا ہونے کا خطرہ ہے لیں ہم ی کی بات بھی نہیں مان رہے اللہ کے کے سامنے اولاد ہو بیوی بی ہو والدین ہو معاشرہ سارا ماحول سارا خلاص ہو جائے سارا جہاں ناراض ہو کروانا چاہیے دیکھیے ہم تو پیسے اور شاپان نے یوں راہ مار دی کہ حج پیدا کر دیا حج دل میں حج پیدا ہو گیا میں ایسا ہوں کیا یہ خیال پیدا ہوا یہ سمجھیں کہ ہائی جہاز سے ہو جہنم تباہ سیلا جہان اسی لیے فرمایا او رحمان سر ایل ڈی سبھی رحمان کے راستے پر چلو تو کسی ماہر کے ساتھ چلو ماہر کے ساتھ چلو اکیلے مت چلنا جیسے ہائی جہاں پیدل کا سفر کرنے کے لیے کسی رابڑ کی ضرورت نہیں سائیکل میں اگر آپ خود ہی چلانا سیکھ لیں تو آسان سی بات ہے کوئی بات نہیں گلے پر بھی خود ہی چڑھ جائیں گے گھوڑے پر بھی خود ہی چل جائیں گے اور اگر کار پر جب بس پر چڑھنا چاہیں تو ماہر ڈرائیور سے ہوائی جہاں پر جانا چاہیں تو بہت تیزی سے پہنچیں گے بہت تیزی سے مگر پائلٹ ماہر ہونا چاہیے اس زمانے میں بہت گردی دینی طرف سے ہوتی ہے کرب کی طرف بھی اللہ تعالیٰ کے داراجات خور میں طرف بہت جلدی بہت تیزی سے بہت تیزی سے پہلے جب سالوں میں چیز حاصل ہوتی تھی آج وہ کے چینڈوں اور ہا ہاتھ میں حاصل ہوتی مگر ساتھ ساتھ یہ خطرہ نہیں ہے کسی گاڑی پر چڑھیں بھائی جہاز پر جوار ہوں اس تیرن کسی کے ہاتھ میں ہو اور بریک پر کسی کا پاؤں پیری ہو ماہر کے ہاتھ میں بریک پر کسی کا ہو پاؤں وہ کام چلتا ہے بغیر اس کے خطرناک اللہ تعالیٰ کا کا وصول یہ ہے کہ جو چیز میں زیادہ ضروری ہوتی ہے اللہ اس کو اسی قدر آسان فرما سکتا ہے ہوا سب چیزوں سے زیادہ ضروری ہے تو اس کو اتنا آم کر دیا کہ مفتی میں مل رہی ہے ہر زیادہ مل رہی پانی کی ضرورت اس سے نسپتن کم ہے تو وہ ہوا سے کم کر دیا کھانے کی ضرورت اس سے کم ہے تو وہ اس سے کم ملتی جاہر وغیرہ سونا چاہتی ہے ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں اگر کوئی ساری عمر نہ دیکھے تو بھی زندہ رہ سکتا ہے تو ان کو بہت زیادہ گرا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اسباب کو اتنا آسان کر دیا حالانکہ ان کی کوئی ضرورت نہیں تو خاصرت کو کیوں آسان نہیں کریں گے وہ تو اس سے بھی بدرجہ بہت زیادہ آسان بدرجہ ہاں بہت زیادہ آسان درجہ اللہ اللہ کو راضی کرنا سب سے زیادہ ضروری اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے راج کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آسان کر دیا کسی رشتہ دار کو قریبی سے قریبی رشتہ دار ہو اپنی بیوی ہو بیٹا ہو اور ہو کچھ بھی ہو ان کے پاس جانے کے لیے ان کو راضی کرنے کے لیے یا ان کے پاس جانے کے لیے انسان کو کچھ تو محنت کرنا پڑتی اپنی جگہ سے اٹھے چلے پہنچے پھر کچھ باتیں کرے پھر بھی وہ جلدی سے راضی ہوگا نہ ہو اللہ کو راضی کرنے اتنا آسان کہ جہاں بھی ہو جس لمحے میں جس وقت میں جس مکان میں جس لمحے میں ایک لمحے میں ایک لمحے میں متوجہ ہو گیا زبان سے نبی کے دہلی سے کہہ دے یا اللہ کی وہاں پر ہو وہ راضی ہو گیا کتنی جلدی راضی ہو گیا تو آخرت کا حاصل کرنا تو بہت آسان اللہ نے بہت زیادہ آسان میں وہ عدیت کا مطلب بتا رہا تھا کہ بعض مقدسین نے تو یہ مسئلہ بتایا ہے کہ اس پر مٹی ڈالو تاکہ وہ سوپنے خوش ہو جائے مگر پہلے باطن یہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اعتماد نہ کرو وہ کہہ دوں اس کے سر پر خاک ڈالنی مقصد یہ ہے کہ اس پر توجہ نہ دو خاک برسر تم زمین ایجام رات زمانے پر خاک ڈال دو یعنی ادھر توجہ نہ کرو یہ تو عام اختلاف مشہور ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ خاطر دیکھو یہ نہیں فرمایا کہ خاطر نہ دیکھو بلکہ یہ کہ خاطر کو دیکھو سبب اختیار کرو مگر سبب کے سر پر خاک ڈال دو توجہ اس کی طرف نہ ہو توجہ اللہ تعالی کی طرف ہو کام کرے گا تو اللہ کرے گا ہوگا تو ان کی طرف رہے گا امام رازی الحمد اللہ تعالی اگر کسی چیز کی فارش لیتے تھے بادشاہ کی طرف والبم انہی کا پال ہے جن جی لوگوں نے پہلے کبھی مجھ سے سنا ہوگا تو بعد میں تصدیق کرنے غالباً انہیں ہی کر پاؤ گے کہ وہاں اللہ راؤ بادشاہ کے یہاں بہت پکڑ لوگ تھا جب کسی کی سفارش لیتے تو اس میں یہ الفاظ لیتے تھے رپا تو ایمرا ہوئی ان کا مروپئی انتل مشکورات وہ شروع میں امر کی گرا حاجت کا لفظ طرف آ جاتا ہوں میں نے اس کی حاجت آپ تک پہنچائی ہے آپ کہا فل ول مروپ انتل مشکور ان مناتا فل ول میں انی طرف کچھ خیال بڑھتا ہے کہ شاید یوم الفاظوں اور افاق کو خاجات کہنے کو تو میں نے تیری طرف یہ کیا ہے مگر دراصل میں نے اس کا قصہ اللہ تک پہنچا ہے دونوں میں سے کوئی ایک علاج علیہ کا کہیں تو ظاہر میں نے اس کی حاجت کس تک پہنچا یہ علم لاہ کہیں تو حقیقتا میں نے اللہ کے کو کیا تو صابا میں لا رہی ہے اگر آپ نے اس کا کوئی کام کر دیا تو کرنے والا تو اللہ ہے آپ کے دل میں اللہ نے ڈالا اللہ نے طاقت دی آپ کی ساری قوتیں آپ کی حکومت منصب سب کچھ وہ تو اللہ کے ہے آپ کا کوئی کمال نہیں ہے تو انت مشکوب یہ آدمی تیرا شکر ادا کرے گا کرنے والا اللہ ہے تو وہ اپنا جو ہے دوسرے کو شکر گزار بال ایسی مفت میں ہے اللہ ایسے موقع پر میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں کہیں لکھوں میں تو کسی کو دیکھتے نہیں ہوں میں کبھی لکھوں گا اگر کی بات اگر کبھی لکھوں تو مشکور کی بجائے لکھوں گا مجور مجدور میں تو پھر بھی ہے نا کہ یہ تیرا شکر گزار رہے گا اس تیرا شکر ادا کرے شکر شوگر کا ادا کرے اگر تو کام کر دے گا تو کرنے والا تو اللہ ہے کچھ اجر ملے گا بندوں سے شکر پر نظر رکھے تو اس کی وجہ اللہ کے اجر پر نظر رکھو امن آ کہا اللہ نے بسن اور اگر آپ نے اس کا کام نہیں کیا تو آپ سے کوئی شکایت نہیں وہ روکا تو اللہ نے روکنے والا اللہ ہے اور آپ کو معذور سمجھیں گے یہ اعتراض نہیں شکایت میں پھر لے سکتے بات زیادہ لمبی بھی نہ ہو جائے حاصل یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرو اسباب بقادر حاجت اور بقادر ضرور اور بقادر استتاح ان کو اختیار کرو اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چاہ رہے دین کہ نیم کی جات کے باب و فولی ہو زبانی اور جہاد ہو اور کو بڑے پیار کرنا ہے ستار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مٹھی میں ٹینکریاں لے کر مٹھی کنکریوں کی لڑکر ماری دشمنوں کی فوج کی طرف اور فرمایا شراہتی بجور وہ کنکریاں اندر گھس گئیں ان کے کانوں میں آنکھوں میں ناکوں, ناک میں اندر کنکریاں گھس گئیں اندھے بہرے ہو گئے بھاگے پھر وہ مغلوب تھے تو دورکن صلی اللہ علیہ وسلم نے بقادر اس کے سبب کو اختیار فرمایا اگرچہ کنکڑیوں کا یوں اس طریقے سے پہنچ جانا وہ بھی ایک موجودہ ہے مگر کچھ کیا تو ایسی نہیں ہے کہ قدرت کی طرف سے ایسی کنکڑیاں ان پر آ گئی ہوں حضور پرنس صلی اللہ علیہ وسلم نے خالصہ ایک اشتکار افتتاح کی تو آئی ان کو پھینکا اور وہ ایک لفظ بھی ادا فرمایا اس پر اللہ تعالی کی مدد کی باپ کا کرنا فرض ان کو چھوڑنا ہے کس قدر اختیار کیے جائیں ضرورت اور استطاعت ان دو چیزوں کا لحاظ رکھتے سب سے پہلی ہے ضرورت بقدر ضرورت اسباب اختیار کرو پھر ضرورت سے اگر استطاعت کم ہے جتنی ضرورت ہے اتنی حامی استطاعت نہیں لا کل نسلی اللہ غصہ یہ نہیں ہے کہ جتنی ضرورت ہے تو آپ اس میں مر میٹیں اور پریشان ہیں نہیں اپنے استفاد کے مطابق کرو یہ قصلہ جو میں نے بیان کیا ہے اس میں وہ خود اس کی مثال ہے کفار کو بکانے کے لیے بہت بڑی فوج کی ضرورت تھی مگر اس کے افطاحات میں یہ فرق نہیں دیا گیا کہ کہیں سے پیدا کرو کہاں سے پیدا کرے تو پھر جتنی استفاع مٹھی بھر کر ان کی طرف پھینکو اس کی استطاعت ہے تو اتنا کرو اسے خوب یاد رکھیں باب کا اختیار کرنا جو فرض ہے پہلی شرط بقدر ضرورت اور اگر بقدر ضرورت نہیں تو پھر خاصا و استطاعت جتنی استطاعت آپ اسے مکلک ہیں اسے زیادہ نہیں اللہ تارہ اسی سے ضرورت پوری پرواہ دیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں کہ حالات کے اعتبار سے ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں حالات کے بدلنے سے ضرورتیں بدلتی ہیں تو جہاں جب میں نے یہ کام شروع کیا اس وقت میں حالات کے اعتبار سے ضرورتیں اور قسم کی تھیں ان کو اختیار کیا ہے آگے تک شعبے کا سارا جو عوام ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے اس اسباب کو چھوڑ دیا انتظار کیا سرپورا کی سے دوسری قصب کی تھی اس طرح کے اسباب دوسرے قسم کے تھے خلاف سے سرپرا نے مدد اب اسباب کی نوعیت حاصل کری یہ سستا نواز میں معلوم نہیں ہے یا نہیں اب سن حضرت مولانا شبیر علی صاحب کا رحملہ ہوتا کہ حضرت حسین الامہ کے قدرت سے روکے بھتیجے تھے خانقاہ کے محتمل وہاں کے حضرت خان خانقاہ کے محتمن یہ بڑے بڑے خلافا ان کے طاقت رہتے تھے اور یہ ڈانٹ پھیلا کرتے تھے بڑے بڑے ولابا اور خلافا محض نظم کی صلاحیت بہت زبردست اور حضرت حکیم المرا قدس سے شروع کے متبنہ بھی تھے ویسے ریستے میں بھتیجے مگر حضرت کے اولاد نہیں تھی تو بھائی سے بیٹا مان لے لیا اپنا بیٹا یہ ہمارا بیٹا کیسے ایسے کردو تو, تو شروع میں جب میں نے یہاں کام شروع کیا تو ان سے بھی میں نے مشورہ دیا ساتھ یہ بھی آر کیا کہ میں چندہ وغیرہ بالکل نہیں کروں گا انہوں نے ایک رستا سنایا فرمایا ایک معالد صاحب نے کہیں تبکل پر باز فرمایا تبکل پر پھر تبکل کا جوشور تھا گھر سے باہر ایک درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ گیا بس تبکل کرو کمانا وغیرہ سارا کچھ یہ خلاف تبکل ہے سب چھوڑ دو اللہ مجھے یہیں اریس گا سمجھا نہیں تا. اس نے کہا خود کو تبکل سمجھ لیا سر کے اسباب کو تبکل سمجھ لیا تو پوچھا بھی نہیں کسی آسمان سے جاگر بیٹھ گیا درخت کے نیچے اللہ مجھے روزی کہیں دے گا ایک دن گزرا تو کہیں سے ریت نازل نہیں ہوا دوسرا دن گزرا تیسرا دن بہت بھوک لگی بہت زیادہ بہت پریشان مگر پہلے لوگوں کا مولویوں پر علما پر کی اعلیماد بہت ہوگا اس نے سوچا کہ مولوی صاحب کبھی غلط بات نہیں کہہ سکتے خبر کرو یہی ملے گا مل کے رہے گا یہی ملے گا بھوک لگی ہے مگر نہیں نہیں بس الٹو گا یہی ملے گا دو تین دن گزر گئے تو ایک مسافر ہے مسافر اسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر کھانا اس نے کھانا شروع کیا کھانا اس کے ساتھ تھا برقی سایہ میں اسی میں جس میں وہ بیٹھا ہوا تھا وہ تبکل تو خاص طور پر کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھانے لگا اس نے سوچا کہ اللہ نے اس کو بھیجا ہے تو اب یہ مجھے بھی کہے گا کہ آؤ کھا لو عام طور پر دنیا میں دستور ہے کہ جب ایک آدمی کھانا کھاتا ہے دوسرا کوئی اگر قریب میں ہو تو وہ اس کو کہتے آؤ بھائی حالانکہ دل میں نیت نہیں ہی بھی ہوتی ایسے اوپر اوپر آئیے آئیے وہ جما میں کیا دیتا ہے بسم اللہ کرو آپ ہی کھائیں مجھے بسم اللہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ضرورت نہیں میں نہیں کھاؤں گا جزاک اللہ کا آپ کھائیں اس نے سوچا کہ یہ عام دستور کے مطابق عام روڈ کے مطابق مجھے کہے گا آئیے بھائی کھانا کھائیں تو میں شریک ہو جاؤں گا بسم اللہ کرو نہیں کہوں گا لیکن اللہ نے بھیجا ہے تبقل کے تبکل کی بات آج میں سے ہے تو میں شروع ہو جاؤں گا اس نے شاید اس کو دیکھا نہیں یا توجہ نہیں کی یا ویسے ماشاء اللہ سے زیادہ سخی ہو اس نے کہا نہیں جب یہ بہت ہی مایوس ہونے لگا کہ یہ تو کہتا ہی نہیں ہے اس نے کیا کیا کھنکار آزاد تو وہ متوجہ ہوا پہلے اس نے توجہ نہیں دی اس کے اندر نے وہ متوجہ ہوا متوجہ سے دیکھا کہ یہ بسوں کا ہی بیچارا للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے اور ایسے بیماری ہو کہ سب کوئی محتاج ہے بہت لگی کہا کہ آ بھائی کھانا کھاؤ جو پہلے سے تیار اڑایا جا کر کھانا کھانا کھانے کے بعد اس مودی صاحب کے پاس بھاگا بھاگا گیا جن نے تبکل پر باز فرمایا مارا تھا جا کر کہنے لگا مولوی جی پہلے زمانے میں بہت بڑا احترام کا لاقب ہوتا تھا مولوی جی جو بہت بڑا احترام جو ہوتا تھا پھر وہ بدلتے بدلتے مولوی کو بدنام کیا انگریزوں نے انگریزوں کے پتھروں نے تو پھر مولویوں نے سمجھا کہ اب ہم کہیں مولانا پھر مولانا کو بدنام کیا تو پھر سمجھے کہ اب ہم بنے علامہ پھر بنے حضرت پھر دامد دامت کاتو پھر بنے دامت باڑہ کاتو تم پھر بنے دامد باڑ کا تمیا میں نے ایک بار حضرت سعد محترم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں حارض کیا کہ حضرت آپس میں اور بھی مولویوں کو بلا کر آپس میں معاہدہ کریں کہ سب ایک دوسرے کو مولوی جی کہا جائے بڑھتے بڑھتے کہاں تک بڑھیں بلکہ بڑھ مولوی سے بھی پہلے تو ملا بہت بڑا لاکب جو بہت بڑا لقب یہ ملا تھا ملا جانی ملا جیون ملا فلام ملا فلام ملا عبد الرحمان ملا جواہ سب کو ملا کہتے ہیں ایران میں غالب العدیم ملا ہی کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو ملا ہی کہتے ہیں افغانستان بھی ملا کہتے ہیں تو وہاں کوئی دین ہے میں آ رہا تھا ایران سے راستے میں ایک مسجد میں دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے وہاں <coughs> ریلوے اسٹیشن بھی تھا قریب <coughs> میں ہم بہت سب ڈفر آ رہے تھے تو ریلوے اسٹیشن یہ قریب تھا تو وہاں مسجد میں وہ دو لڑکے آئے میرے پاس ایک ان میں سے اسٹیشن ماسٹر کا لڑکا تھا ایک دوسرا تھا انہیں ہمیں کھانا بھی کھٹایا پھر وہ اسٹیشن ماسٹر کا جو لڑکا تھا وہ مجھے کہتا ہے بربوس من دست دن ہی خدا بندے موٹا مل وہ لڑکا کہہ رہا ہے میری پوسٹ پر آپ ہاتھ رکھیں اور دعا کریں اللہ تعالی ہم دونوں کو ملا بلا لیں اسٹیشن ماسٹر کا لڑکا سمجھے ہمیں دیکھا تو ایسا متاثرہ ہم آدمی کیا بات دیکھی اسٹیشن ماسٹر کے لڑکے کو تو چاہیے تھا نا کہ ہائی جہاز کا ڈرائیور بڑی وہ کہتے ہیں ملا بنا میرے ہاتھ رکھے پوسٹ پر اور زیادہ دعا کریں اللہ میں ملا بنا لو تو ملا بہت بڑا لطف تھا ملا انگریزوں نے بدنام کر کر کے ملا ملا ملا تو ملا انہیں سمجھا کہ واقعی ہم کریے چلو کوئی بدوتر اور کوئی مالوی بنایا پھر ارے مالوی وہ مالوی تو انہوں نے دو چار تانے لگائے ارے ارے جی. یہ بھی بہادر ہے نا جیسے ناک کاٹ لی اس نے نقت انہیں مجلس میں کوئی چلا گیا تو انہیں ناک و ناک و ناکو کہنا شروع کرے صرف ناکا نہیں کرا یہی حال مولویوں کا ہے جن مولویوں میں اللہ کا تعلق ان کے قلوق پر جن میں والد نہیں ہے وہ تانے سے ڈر جاتے ہیں تو ملا ملا کا تانا لگایا تو نہیں کہا ملا مت کہا کر مولوی تو مولوی کا تانا لگانے لگے تو مولانا پھر دیکھا ارے جس کا بھی مذاق ہے بس ارے مولانا ارے مولانا کہتے کچھ اور کہہ رہا ہو علامہ کہہ لو کچھ حضرت کہہ رہا ہو جہاں تک مجھے ہمیں شفی صاحب رائموں کا عارف کیا کہ کہاں تک بدلتے جائیں گے یہ تحریر کہلائیں کہ مولوی کہ حضرت شیخ الحمد رحم اللہ تعالی کو سب اکابر اصاور علماء، تالابہ عوام سب ان کو کیا کہتے تھے مولوی بھی اور پھر امتیاز کے لیے مولوی جی تو اور بھی وہاں بہت تھے نا دار میں تو امتیاز کے لیے کہتے تھے بڑے موضوع سب سے بڑے تھے تو اس لیے بڑے مولوی جی دوسروں کو مولوی جی ان کو بڑے مولوی تو صاحب لگانے کا دستور نہیں تھا مولوی صاحب نہیں مولانا صاحب وغیرہ تو الگ بات رہی مولوی صاحب بھی نہیں کہتے تھے مولوی جی ادھر کو بات نہیں کریے کیا بات کر رہا ہے तो हाँ हाँ तो वो क्या कह रहे मौलवी जी जिसका खाना मिल गया ना पेट भरकर भागा मौलवी जी आपने बात बिल्कुल सॉरी कही मगर एक बात आप भूल गए तवक्कुल से रेस्ट मिलता है यकीनन मिलता है मगर बड़ा सा खटाड़ना पड़ेगा آپ آئندہ جب کبھی पर پر بیان فرمائیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ مطلب کہ بھوکم بڑھ جائے گا تبکل پر بیان فرمایا کریں تو ساتھ یہ ضرور بتایا کریں تھوڑا سا کھنکارنا پڑے مانا شبیر علی صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے یہ کس بیان فرما کر جیسے فرمایا کہ کھنکارنا پڑے گا آپ جو کہتے ہیں نا کہ ایسی جا کر بیٹھ جاؤں گا اللہ دے گا اور تو وقت گیا کچھ کچ چندہ بندہ نہیں کروں گا نہ پڑے گا تھوڑا سا میں نے عرض کیا کہ مجھے ٹھنکارنا نہیں آتا مطلب یہ کسی اس طرح بھی نہیں ہو پائے گا کہ میں کچھ تھوڑا سا دائر کر دوں تو میں نے کام شروع کیا ایسے بھی مطلب یہ یہ بھی مجھ سے نہیں ہوگا سبق اس وقت میں اطبار کو اختیار کیا پہلے سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت میں ضرورت کیسی تیار تھی ضرورت ایسی تھی کہ اس کام کو اپنے میں اپنے دن میں خرد آئے نہیں سمجھ رہا کہ میرے لیے قرض آئیں کھڑے گئے تو یہاں آ کر کے رہے ناز آباد نمبر چار میں پانچ اور درخت آدھار میں یہاں آ کر بیٹھیں اور یہ کام کریں گے میرے دن میں قرض آئیں نہیں ہیں یہ سارا کام لے لیں کرتے رہیں اس میں دو شرطیں یاد رہتے ہیں دوسرے یہ کہ میرے دن میں قرض آئم نہیں دوسری یہ ہے کہ بہت بڑی کی ہے تو خوب کریں نیمیں بھی اور خاص رکھیں گی سکون کا ذریعہ کتنی نان کا ذریعہ راحت کا ذریعہ ہو جائے کہ انسان کام اتنا ٹھیک کرے جتنا بغیر ٹھیک کے بغیر کسی پریشانی کے گھر کا کام کتنا کرے اس سے زیادہ کیوں کرتا نہیں کرتا اپنے کام کو مصارف کو آمد کے تحت رکھیں صحیح طریقے سے آرام سے اتنی نام سے جتنی آمدن ہو سکتی ہو مسارف کو اس کے نیچے ہو مسارف اس کے نہ بنائیں گے پھر آمد میں مار حاصل کرنے میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو یہ بہت ہی بنیادی بات بہت بڑھیا حرکت کا عجیب علما کو جیسا سیر دو مدرسہ کیسے چلاتے تھے بہت عدرت کی بات ہے چوال میں حساب لگاتے کہ ہمارے پاس پیسے کتنے جمع ہیں چوال میں اور اس کو تقسیم کر کے پورے سال تک دوسرے رمضان گام تک آندہ راما تک بس کتنا پیسہ ہے مزید جو ہے وہ لاکھوں کی توقع ہو وہ کرا لانا اور جتنا موجود ہے بس اس کے مطابق اس آلفت اس کے مطابق تعلیم رکھ لیتے ہیں مہانا اسے نہیں رکری کر لیتے تو یہاں پر ایسے ہیں پہلے سال اگر اساتذہ ضائع تھے تو ان میں سے کم کر دیا کیونکہ ہمارے پاس اب اتنا ہے آپ میں جیسی دوسری جگہ کرتا ہوں اور اگر پہلے کتنے سات لاتے ہیں ان سے زیادہ آ گیا تو کچھ ایک اباؤ رکھ لیا یہ دستور ہے اور بڑے آرام سے آرام سے ساتھ بدلتا درمیان میں اگر پیسے اسی استرنا کے ساتھ اگر زیادہ آ گئے تو بڑھا دیا نہیں آئے تو وہ تو اتنی ڈالیں گے اتنا تو ہے ہی کتنی راحت کی بات ہے بہت بڑی راحت کی بات ہے یہ انتظام کا آپ کے ہمارا ساتھ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تو اس وقت میں بقادر ضرورت اسباب اختیار کیے اور اسباب کیا تھے بیٹھ جانا یہ بھی تو ایک سبب ہے نا؟ اپنے کو پابند کر کے اللہ کے راہ میں اللہ کے کام میں کہیں بیٹھ جانا یہ ایک سبب ہے بہت بڑا سبب ہے ایسے معمولی بات نہ سمجھیں حضرت حکیم اللہ قدر شیرو نے دیکھا ہے علماء کے لیے درا اے نعاشام درا اے نعاش یہ کیا کیا اختیار کریں ایسے ایسے ذرائع لے ہیں جن کی علم سے کچھ مناسبت ہو جانا برد نہ ہو تو ان میں مثال کے طور پر جیسے کتابت کا کام ہے وہ سیکھ لیں جو شاید کہیں ختمنٹ وغیرہ بھی تعالم میں تھی یا نہیں لکھی کتابت کا پیشہ یاد ہے وہ کچھ سے اور ان سے منافعات نہیں ہوتی کچھ تازہ رکھ سکتا ہے انسان کا یہ لکھ کر میں فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ دین کے کسی کام میں لگ جائے یہ درائے مہاش میں سے اتوار کر رہے تو کے لیے درائے آٹ میں سے سب سے بڑا ذریعہ معاش یہ ہے اجلاس کے ساتھ دین کے کسی کام میں لگے اللہ مدد کرے اس سال ایسے واقعات جو ہیں نہیں سنائے گئے اب تو اگلی بار جب آ گئے تو ان اللہ تعالیٰ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کے بعد یہ کسی وقت میں جن اور لامان استقل کر کے کام کے اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ کیسی کیسی رہی بہت سے واقعات ہیں اس وقت میں ضرورت تو یہ تھی کہ اگر میں یہ کام نہ بھی کروں تو کچھ آئی نہیں اس کے مطابق سبب پیدا کر, کر لیا کہ بیٹھ گئے بتا کرے ضرورت سبب اختیار کیا میں یہ کہنا کہ ہم نے اسباب اختیار نہیں کیے یہ بات غلط ہے بیٹھ جانا اللہ کے کام کے لیے بیٹھ جانا یہ خود ایک زبردست سبب ہے اس کو ہم نے اختیار کیا بیٹھ گئے اور ضرورت کیسی کہ وہ ضرورت جیسے پہلے بتا دی کہ وہ کم ہمارے دن میں تو ہے نہیں تو ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا ہم سے کہاں پہ میں کرتے رہیں گے نہیں ہوا تو چھوڑ دیں گے پھر کسی مدرسے میں چلے جائیں گے یا گھر اپنی زمین تو تھوڑی وہاں چلے جائیں گے یہ پہاڑی صاحب اور دنوں میں جہاں ہم ندرسوں وہ پڑھاتے تھے بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ ان سے میں نے کہہ دیا دیکھیے فاری جی صاحب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یقین ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ ایسا وقت آئے گا نہیں کہ تنخواہ کا انتظام نہ ہو یقین ہے کہ وہ کرے گا مگر آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں تاکہ ذرا کچھ اور تیار رہے اگر کسی مہینے میں تنخواہ نہیں ہوئی تو پھر آپ تشریف لے لیں جاؤ مطلب انہوں نے کوئی پکا کر دیا <laughs> <laughs> یہ سوچ لو ویسے تو یقین رکھو اللہ پر اعتبار رکھو کہ انشاءاللہ تعالی ہوتا رہے گا مگر اگر کسی مہینے میں نہیں ہوا تو میں چندہ نہیں وہاں کرتے ہی جائے گے آپ بھی جائیں گھر ہم بھی چلے جائیں گے تو کوئی ہوتا ہوتا رہے گا اضرت قاری فیطور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بار فرمایا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ چندہ نہیں کریں گے کسی سے نہیں کہیں گے پھٹاریں گے بھی نہیں کچھ نہیں کہیں گے پھر اگر یہ کام پھر کیسے چلے گا تو میں نے کہا نہیں چلا تو بند کر دوں گا تم نے پتا ہے کہ بند کر دیں گے تو جواب گتی ہوگی تمہیں کہا میری جواب گتی کیوں ہوگی کراچی کے سیکشن کی جواب گتی ہوگی میری کیوں ہوگی میرا کام نہیں اللہ کا کام ہے وہ اللہ چاہے گا مجھ سے فلمت لینا تو کروں گا اور اللہ نہیں چاہے گا تو میں زبردستی کی کیسے کروں گا اور برضتی ہوگی تو کراچی کے سیٹوں کی ہوگی کہ ایک آدمی نے کام شروع کیا تھا اور کسی نے توجہ نہیں ان کی ہوگی نہیں ہوگی جو کچھ بھی ہوگا نہ میرا کام ہے نہ چھوڑنے میں میری غلطی ہوگی نہ کرنے میں اوزت نہ نہ کرنے میں جو عزت کچھ نہیں اللہ کا کام ہے چاہے میرے چاہے نہ میرا کام ہی نہیں ہے تو ان حالات میں ضرورت تو اتنی کہ قرضے آئے نہیں مجھ نہیں ہوا نہیں ہوا اور اسباب کا اختیار کرنا اس کے مطابق ہو گیا بس نظر استعار کے دکان کھول دی بیٹھ گئے پہلے سال میں کسی نے کہا کہ آپ نے کوئی اشتہار کو دیا نہیں لوگوں کو علماء کو تالابہ کو پتا کیسے چلے گا اس لیے آپ اشتہار دیں کہ ہم نے یہاں کام شروع کیا تالابہ کے لیے میں نے کہا یہ بھی نہیں ہم نے دکان کھول دی ہے لگتا خریداروں کو بھیج دے دیں تو پہلے سال میں تالابہ جو آئے تو اکوڑا فٹر تو پھر جن لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ذرا تھا اشتہار دے دیں میں نے ان کو شکایت دیکھو بھائی آپ گئے تھے کہ اشتہار دے دیں اور رمضان میں ہم نے یہاں کام شروع کیا رمضان کے آخر میں یہاں آ کر بیٹھا باہر کے چوروں کے تالابہ آ رہے اکوڑا فٹل کیا فائدہ ہوتا ہے ہمارے اشتہار دینا خیر یہ قصہ ہوا خدا یہ تیار کی کیا کہ میں اکیلا تھا کام کرنے والا رئیس بھی خود پر اس بھی خود بھی سب کچھ خود کرتا تھا پانی کی مشینیں جو ہے پانی کھینچنے کی ان میں تیل خود دیتا تھا کہ مشین خراب ہو جائے خود بناتا تھا بجلی نہیں کہیں خراب بھی ہو جائے تو خود ٹھیک کرتا تھا بجلی کی لائنیں خود پھینکتا تھا ایک بار تو لائن کھینچی بجلی کی اندر جو کھدائی کر کے تقریباً دس پندرہ فٹ کے پندرہ فٹ کے قریب وہاں دس پہنچتا تھا پندرہ فٹ پندرہ فٹ کھدائی کر کے اندر پائپ ڈال کر تین لائن وہاں سے لے کر وہ کام خود اپنے ہاتھوں سے کی اور نلکے جو ہیں پانی کے نلکے ان کی فیٹنگ وہ خود کرتا تھا تو کیسے اس کے پاس نائف وغیرہ کر کے کسی کو بھیج دیا بھی کہ وہ کہیں سے کٹوا اتنے ایل وہ لیا اور اتنی گیل لے اور, اور کٹوا کر اتنا تیز نکال کر لے اور یہاں پھر خود بھی اس کو کر رہا ہوں اپنا گور وغیرہ کو علاوہ زیادہ زیادہ کبھی کسی سال میں شاید چھ ہے ہیں زیادہ سے دو سال ایسے گزرے کہ ایک ایک ایک سال ایک سال پھر <سلسل> سے ایک ساتھ دن یہاں ہوتا تھا ذرا نوزار ہی رکھتا تھا سو ساڑھ کر اگر مسلم محمود صاحب رحم و اللہ نے ایک بار پوچھا کہ کتنے طلبا ہے میں نے بتا دیا دو تین ہیں تو کیوں میں نے کہا ملتے ہی نہیں کہاں سے لائیں انہوں نے فرمایا کہ آپ نے نوجار بہت اونچا رکھا ہوا۔ میں نے کہا یہ بھی میرے معیار کے مطابق نہیں ہے اگر اپنے معیار کے مطابق رکھو تو, تو اکیلا جیسا بھی میرا لیول آتا اور کچھ نہیں ہو تھوڑے سے تالاب ان کو کبھی کچھ کہنا نہیں پڑتا تھا وہ جو تھوڑے سے ہوتے ہیں ایک دو تین چار تو کبھی کچھ نہیں کہنا پڑتا تھا چیخنا چلانا نہیں پڑتا تھا ارے تم نے یہ کر دیا ارے یہ کر دیا ارے میں نے یوں کہا تھا کیوں پوج گئے یوں کہا تھا یوں پوج گئے یہ تو آپ لوگوں کی بارہ کہا کہ بڑے اطمینان سے بڑے آرام سے بس یہ کہہ کر کہہ رہے نہیں ہوا تو کیا ہے وہ کرواز سے کہہ کے ابھی بہت مزہ آتے ہیں اور ہم بھی آتے ہیں یہ, یہ حالات تھے ان حالات کے مطابق سوچ دیں کہ ضرورت جس قسم کی تھی اس قسم کی ضرورت کے مطابق اسباب کو اختیار کیا تھا بڑھ کر یہ سبب ہے اللہ بیر اور حرض جو ہے وہ آمد کے تحت رکھا ہو کوئی پریشانی نہیں کچھ نہیں بلا ضرورت شدیدہ کہیں بھی آنے جانے کا معمول نہیں تھا کبھی کوئی بہت سخت ضرورت پیش آ گئی تو آٹھ دس کلومیٹر تک پیدل جاتا اپنی اور بیوی بچوں کی خوراک پوشاک رہائش دوسری سب ضروریات و مصارف میں قناعت اور صبر و شکر کی توقیت اللہ تعالی نے عطا فروار کی تھی ایسا صبر و شکر اللہ تعالیٰ کے رحمت سے آج کل کے مسلمان کے تصور میں بھی وہ باتیں نہیں آ سکتی اگر اس کے کچھ پیسے بتاؤں تو سننے والوں کی راحل انکار کریں ان کی عقل کے بعد اسی طرح اور شعر کی طلبا کو اور کو اکثر بتاتا رہتا ہوں جس مفا مہندر زندگی سچ در فنگ کو بون خدم کسی کے سامنے دلیل ہو کر کچھ حاصل کر لینا یہ مال بہت برا ہے بہت برا بہت, برا. بہت ہی برا ہے ایسا کرنے سے ہانڈیا تو چل جاتی ہے مگر عزت خاک میں مل جاتی اللہ تعالی سے حفاظت خراب خلیل ناگی کا قصہ مشہور ہے جو کہ بہت بڑے محدث یا بہت بڑے سفیر یا بہت بڑے کے سوتے اور سالق نہیں تھے بلکہ نغ میں مشہور ہیں نغ میں اس کے باوجود خیاب اللہ سے اس کے علاقہ ان کا عالم کیا تھا آپ کی خدمت میں ایک بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس آ کر رہے میرے بچوں کو پڑھائیں تو آپ نے ایک تھیلی سے خشک روٹیوں کے ٹکڑے نکالے اور بادشاہ کے خاص سے فرمایا کہ جب تک میرے پاس یہ ہے مجھے بادشاہ کی کوئی ضرورت نہیں یہ تھا ان حضرات کا استعمال اس طریقے سے میرا وقت گزرتا رہا کسی کے سامنے کبھی بھی کسی حال میں بھی اپنی کسی حاجت کو ظاہر نہیں ہونے لگے میں چاہتا تو اس وقت کسی بڑے مشہور جامعہ میں شیف الحدیث جیسا بڑا منصب قبول کر لیتا اس وقت ہر طرف سے بڑے بڑے جامعات کی طرف سے یہ منصب قبول کرنے پر اصل بھی کیا جا رہا تھا اس کے باوجود ان حالات میں بھی اللہ تعالی نے یہیں جم کر کام کرنے کی توقع افاؤ فرمائی اس سے بھی بڑھ کر میرے رب کریم کا کرم بادائے کرم یہ کہ میں ان حالات کو مقام صبر نہیں سمجھتا تھا بلکہ مقام شکر سمجھتا تھا ہر وقت شکر نعمت کے سرور سے دل بھرا رہتا تھا بھرا رہتا تھا زبان پر اکثر یہ شعر جاری رہتے تھے اسادی بلسانی بودم یور مقداب اے میرے منائ میرے محسن میرے رب کریم تیری نعمتوں کی وہ موسرا بھاگ بارشیں وہ موسرا بھاگ بارشیں کہ ان کے اثر سے میرا دل بھی تیرا بن گیا میرے ہاتھ پاؤں بھی تیرے مملوط ہو گئے میری زبان بھی تیری مملوط ہو گئی تیرے افسانات کتنے زیادہ ہیں کتنے زیادہ یور حق در یمنوں یسرو کیا تو خاؤ بر سرو گردنم مانی بھی خاؤ یہاں نیوز سے یہ مراد لیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نامائیں ظاہرہ داطن ظاہری نعمتیں بھی داطنی نعمتیں بھی وہ اس قدر ہیں اس قدر ہیں کہ دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے اوپر ہر طرف سے نعمتوں کی بارشیں کی بارشیں موسلا دھار بارشیں موسلا دھار بارش تو خود بھی اشعار پڑھتا رہتا تھا بے اختیار زبان پر آتے رہتے تھے مجالس میں بھی پڑھ پڑھ کر سناتا تھا لوگوں کو بھی بتاتا رہتا تھا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے انتہا بے بہا بے بہا نعمتیں یہ حالات جو میں نے پہلے بتائے ہیں ایسی خنعت تھی جو اللہ تعالیٰ نے تو اپنی فرمائی تو ان کو میں مقامِ صبر نہیں سمجھتا تھا مقام شک سمجھتا تھا ہر حالت میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کی باراکاہ سے اللہ تعالی نے مجھ پر رزق کے دروازے توڑ دیے خوب برسایا خوب برسایا خوب برسایا صرف کھولے نہیں بلکہ یوں سمجھیں کہ رزق کے دروازے توڑ دیے خوب برس پھر میں نے اس کی تشہیر بھی بہت کی جب ریت میں اتنی رسب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کروائی تو میں نے اس کی ایک اتہائی اپنی ماہانہ آمدن یا سالانہ کچھ بھی اور اپنی آمدنی کی ایک اتہائی دینی کاموں میں خرچ کرنے کا معمول بنا دیا بلکہ کبھی نو بدہ دس بھی خرچ کیا نو فصے اللہ تعالی کے رضان نے دینی کاموں میں اور ایک حصہ اپنے باس رکھتا ان دنوں میں اگر کوئی دار افطائیبل ارشاد میں مالک تعاون کی پیشکش کرتا تو میں یہ کہتا تھا کہ بھائی دوسرے اداروں میں دو جہاں بھی جخم دلہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیر رکھا ہے کہ میرے مال کی ایک تہائی بھی دارالفتائیبل اشاع کے مصارف سے زیادہ ہے اس لیے میں دوسرے اداروں کی بھی مدد کر رہا ہوں جن مدارے سے میں نے کسی زمانے میں تنخواہیں دی تھیں سب کا حساب کر کے ایک ایک کو وہ تنخواہیں واپس کی ہیں یہ اللہ تعالی کا کارن ہے اس کے بعد بھی یہ میں رہا ہے کہ صرف داغ لکھائی والی شاد نہیں بلکہ اس اتنے دیہاتوں میں بہت بچ جاتی تھیں اور وہ میں دوسرے اداروں میں دیتا رہا جب اس کی بہت زیادہ میری طرف سے تشہیر ہوئی مالی کے کرنے والوں کو یہ بھی جواب دیتا رہا یہی جواب دیتا رہا کہ یہاں مشرف نہیں ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات اتر گئی کہ یہاں دار الفتاح والی ارشاد میں ان کی اپنی یاد کا کوئی محسرے نہیں بلکہ وہ یوں سمجھنے لگے کہ یہاں اگر کوئی کچھ دیتا ہے تو میرے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ وہ ناراض ہوتا اب تک بسا اوقات ایسا ہوا کہ کوئی ساحج مالی پیشکش کرنے کے لیے آئے تو ڈرتے ڈرتے کہ کہیں جو ناراض نہ ہو اپنے ساتھ کسی عالم کو ستارشی لائے اس عالم نے آ کر بتایا کہ یہ آپ کے ہاں کچھ مالی تعاون کرنا چاہتے ہیں دارال ابت اب الاشاد میں مگر یہ کہ ڈر رہے ہیں یہ آپ ناراض نہ ہو اس لیے مجھے سفارشی بنا کر ساتھ ہے اس کے بعد پھر کام میں کئی وجوہ سے توسیع ہو گئی کام بہت زیادہ بچ گیا ایک تو اس لیے کہ ویسے کام قدرت نہیں اللہ تعالی کی مدد سے بڑھتے چلے گئے افطا کا کام ارشاد کا کام موبائل کے چھپنے کا اور ان کی ارشاعت کا انتظام یہ خدمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لمحہ بلحا بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئیں ملک اندر بھی ملک باہر بھی دنیا کے کونے کونے تک اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کو پھیلا دیا اللہ تعالیٰ اپنے رہنا سے قبول تھا ایک تو اس طریقے سے کام بڑھ گئے دوسری بات یہ ہوئی کہ جب مال کی گوشت اللہ تعالیٰ نے آتا فرمائی تو یہ سوچا کہ جب اللہ تعالی نے اتنی ورسط آفا فرمائی ہے تو دوسرے مدارس کی امداد کرنے کی بجائے اور یہ سوچنے کی بجائے کہاں دیں کہاں نہ دیں کہاں زیادہ ضرورت ہے کہاں کم اور کہاں کام سفید ہوتا ہے اور کہاں کچھ ایسا کہ اس میں جتنا اونچا ویار نہیں ہے صحت کا دماغ پر یہ بوجھ رہے سوچتے رہے تو اس کی بجائے اپنے ہی کام کیوں نہ زیادہ کر دیں جتنے زیادہ سے زیادہ یہاں کام ہو سکیں وہ کرنے چاہئیں جب مالی وسط ہے تو مال کو یہیں خرچ کرنا چاہیے تیسری وجہ یہ ہو گئی کہ جب میری عمر کے لحاظ سے کچھ دور پیدا ہونے لگا تو یہ بھی خیال ہوا کہ کام تو بہت بڑے ہوئے ہیں تو معاون رکھنے چاہیے کچھ معاون کی ضرورت پیش آئی تاکہ کام نقص پیدا نہ ہو خالل پیدا نہ ہو تو اس طریقے سے کام بڑھتے چلے گئے شروع میں جیسے میں نے ضرورت بتائی में شروع میں جب ہم نے کام یہاں شروع کیا اس کا اور اس وقت کا حالات میں کیا فرق ہے ایک فرق پڑے کہ اس وقت میں جیسے میں نے بتایا کہ وہ ضرورت جہاں کام چلانے کی مجھ پر فرض نہیں تھی نہ فرض کفایا نہ فرض ہیں اب جو کام چلنے کے نکلے ہیں اللہ تعالی نے جن کے دروازے کھول دیے ہیں جو خدمات ہو رہی ہیں پوری دنیا تک پہنچ رہی ہیں وہ غیر اختیاری طور پر اس طریقے پر سے چلنے کے نکلی ہیں کہ اب ان کو روکنا اپنے اختیار میں نہیں رہا اللہ تعالی نے یہ کام مجھ پر اپنے رحمت سے مسلط فرما دیے ہیں جس میرے مالک نے مسلب فرمایا ہے وہ اپنے رہنا سے قبول فرما یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ اگر خانے کو جیسے سیبوں کا جو معمول تھا جیسے پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ کام اتنا ہی کرو جتنے کا تحمل ہو اپنے کام کو مسار کے تحت رکھیں تاکہ فکری نہ ہو آسانی سے سکون سے یقمان سے کام ہوتے رہیں یہاں اب ایسے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جب کاموں کو اپنے اختیار سے بڑھایا اسی میں مسئلہ تو سمجھی بلکہ اس کو ضروری سمجھا اب اس نحض پر پہنچنے کے بعد اس کو کم کرنا اس میں کمی واقع کرنا یہ اپنے اختیار میں نہیں رہا خاص طور پر کی تدابیر کا معاملہ وہ تو بالکل غیر اختیاری ہے اس کو تو کم کرنا کسی حال میں جائز ہی نہیں ہے تو شروع میں گروڑت کی نوعیت اور تھی کہ اپنے اختیار کی بات تھی دوسری ہے کہ فرض آئن بھی نہیں تھی فرض کفایا بھی نہیں تھی اب جو گربڑاہ ہیں ان کی نوعیت بالکل بدھا لی گئی ہے وہ فرض آئن ہیں انہوں نے کسی قسم کی کوتاہی کرنے کا کوئی جواز نہیں اور کام پہلے کے وہ بہت زیادہ بدل کیا دوسرا فروری تو زمانے میں اس کے تعداد اتنی ہی تھی کہ میں خالی ہو کر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے بیٹھ جاؤں درجہ سبب میں سبب اسباب کی بات پہلے بتا دی تھی تو سبب میرے اختیار میں سبب کا حاصل کرنا اتنا ہی میرے اختیار میں تھا کہ بیٹھ جاؤں اس سے زیادہ کسی سے کہنا سننا وہ میرے اختیار کی بات نہیں تھی میرے استفاعت سے وہ بات باہر جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کسی سے کہنا سننا اس کا تو میرے اندر تحمل ہی نہیں تھا. دو چار عالم سلسلے میں داخل تھے وہ بھی مساقین مجھ سے بھی زیادہ مساقی تھیں تو ایسی حالت میں اس سے کچھ کہا جائے اس کے سامنے اپنے حاجت کو ظاہر کیا جائے تو اپنی استطاعت میں جو سبب تھا جس کا اختیار کرنا وہ صرف یہی تھا کہ میں بیٹھ جاؤں اللہ کے نام پر اس سے زیادہ سبب کی استطاعت نہیں کی. اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سلسلہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے ملک کے اندر بھی ملک سے باہر بھی ان لوگوں کے سامنے سحقیقت کو ظاہر کرنا اور غبت دلانا یہ اپنی استطاعت سے باہر نہیں رہا اب استطاعت کے اندر داخل ہے اور یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ اسباب یہ استطاعت کے اندر ہوں تو بقر ضرورت ان اسباب کو اختیار کرنا استعمال کرنا فرض ہے ان میں غفلت کرنا گناہ ہے جائز نہیں پہلے کے بنسبت یہ بھی فرق ہو گیا کہ پہلے کسی سے جان پہچان نہیں تھی اور اب الحمدللہ للہ لوگ ایسے جو سلسلے سے وابستہ ہیں ان سے کہنے میں پھر یہ نہیں ہے کہ ان کو ناگوار نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنی شہادت سمجھیں گے ہدایت والے پرچہ میں جو ترغیب دی گئی ہے وہ فیصد خرچ کرنے کی کر رہی ہے اللہ کے رانوں فی صد کچھ حفصلہ متعین کر کے خرچ کیا کرے یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دینی کاموں میں خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے جو شخص کچھ پیسے نکالتا ہے وہاں ان کی تعداد اور ان کی کمیت کا حساب نہیں ہوتا بلکہ نسبت کو دیکھا جاتا ہے ان کی نسبت اس میں کتنا نکالا اپنی کل آمدن سے کس نسبت سے کچھ نکالا مثال کے طور پر لاکھ روپے میں سے اگر کوئی سو روپے خرچ کرتا ہے اور دوسرا سو میں سے ایک روپیہ خرچ کرے تو بظاہر دیکھنے میں تو پہلے نے سو روپئے دیے ہیں دوسرے نے ایک روپیہ دیا ہے تو بہت زیادہ افلن ہونا چاہیے مگر حقیقت یہ ہے کہ جس نے ایک دیا اس نے ایک بیٹا سو دیا اور جس نے لاکھ میں سے سو دیے وہ اس سے بہت زیادہ کم ہے جس نے سو میں سے ایک دیا اس کی قبولت زیادہ ہے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے راہ خرچ کرنے کی کچھ ترغیب دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلی مال حاضر کیا فرمایا میں اپنے خیال میں سمجھ رہا تھا کہ آج میں صدیت پر فضیلت لے جاؤں گا مگر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ آپ کتنا لائے تو حارت کیا کہ سارا گھر کا سب سامان سمیت کر لیا فرمایا باقی کیا حارد کیا اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کے ارجزا ہے اس پر توقل ہے اس پر اعتماد ہے بس اس کی قدرت اعتماد کرتے ہوئے سارا سمیت کر لیا حضرت فرما رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اس دل سے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ کبھی صدیف کا مقابلہ نہیں کروں گا ان کا مقابلہ کرنا کسی مرحلہ میں کسی مقام میں میرے بس کی بات نہیں ہے یہ میرے لیے مخال اس لیے طے کر لیا کہ آئندہ کبھی ان کے مقابلہ کا تصور بھی نہیں کروں اس پیشے سے جیسے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے میں اس کی کمیت یعنی اس کا آدھا نہیں دیکھا جاتا بلکہ نسبت یعنی فیصف کا اعتبار ہے اسی کے اعتبار سے قبولت ملتی ہے اور ادر ملتا ہے اسی طرح ایک دوسری بات ثابت ہوئی وہ یہ کہ اہل محبت کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دینا تب کے خلاف نہیں ہے کے خلاف نہیں یہ تو حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل ہے حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عملی کی سنت ہے اگر اس کو کوئی احمق تبکل کے خلاف سمجھے تو یہ سوچے کہ کیا حدور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبکل نہیں تھا مہاض اللہ آپ سے بڑا متبکل دنیا میں کون ہو سکتا ہے یہ تو ایک قسم میں نے بتا دیا نسبت بتانے کے لیے کہ کل مال کی نسبت کا دیوار ہوتا ہے ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ترغیب دلائی اللہ کے ران خرچ کرنے کی اس کے تو بے شمار واقعات ہیں بہت زیادہ واقعات حتہ ہے کہ ایک بار اسی مقصد کے لیے خواتین کا انتما بڑھوایا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ران خرچ کرنے کی ترغیب دی تو خواتین جو زیور پہن کر آئی تھی وہ اتار اتار کر دے رہی تھیں وہ زیور جو پہن کر آئی تھی وہ اتار اتار کر دے رہی ہیں یہ جذبہ تھا ان حضرات میں اللہ تعالی کی رات خط کرنے اس لیے خود سمجھ لیں کہ اہل محبت کو ترغیب دینا یہ تبدیل کے خلاف نہیں انوار رشید نے تبکل کا باپ پوری کتاب کی بنیاد ہے یہ تبکل کا باپ انوار رشید کے ریڑھ کی ہڈی ہے ریڑھ کی ہڈی اس لیے اس تازہ ہدایت کو اگر کسی نے تبکل کے خلاف سمجھا تو اس کو انوار رشید کے کی کسی باپ سے کسی بات سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا اس نے تو انوار رشید کی بنیاد ہی گر گیا سامر ہے خوب سامر ہے ریڑھ کی ہڈی ہے تبکر تو برکل کی حقیقت کو سمجھیں اللہ کرے کہ بات دلوں میں اتر جائے حقیقت سمجھ میں آ جائے آگے رہی یہ بات کہ یہ پرچہ جو عنوان تو اس کا ہے اہل سلسلہ کو اہل سلسلہ کو ہلا لے مگر اگر اہل سلسلہ کے سوا کسی بیر کو دے دیتے ہیں یہ پکڑا دیتے ہیں پرچہ بشرکے کے کچھ ناقول آدمی ہو تو وہ بھی صحیح ہے اس کو سمجھ لیں کیوں عنوان تو ہے اس سلسلہ کو پکڑا دیا آپ نے غیر سلسلہ کو کیوں اس لیے کہ اس کو ایک قسم کی تبلیغ مقصود ہے اس غیر آدمی کو تبلیغ کرنا چاہتے ہو پیسہ لینے کی تبلیغ نہیں حالانکہ پیسہ لینے کی ترغیب جو ہے وہ بھی تمہیں نے بتایا نا کہ وہ بھی اسی اسکتاب میں داخل مگر یہاں میرا مقصد یہ نہیں ہے ر اہل سلسلہ کو پکڑا دیں اس میں میرا مقصد کیا ہے بولیے کہ اس کو ایک تبلیغ کرنا ہے کہ دینی کاموں کے لیے پیسے کی تحصیب اس میں دیکھے کتنی احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک احتیاط تو یہ کی کہ اہل سلسلہ کو فتح کیا ہے تو یہ کتاب نہیں ہے لہرے اہل صرف پکڑائیں گے تجھے کہاں اس میں فتب ہے کتاب والے سلسلہ کو اتنی احتیاط ہم لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل و ترن سے دوسری بات یہ کہ اہل سلسلہ سے تبدیل ہے تو اس میں تقاضہ نہیں پھر تقریب یہاں پر تو دوسروں کو تبلیغ کرنا ہے کہ کسی دینی کام کے لیے بھی اگر آپ کچھ اگر کوئی کرنا چاہیں تو اس میں اتنی احتیاط سے کام تیار کریں اور الحمدللہ تعالیٰ ہمارے یہاں اتنی احتیاط ہو رہی ہیں تو اگر دوسرے کو اس کی خبر دے دی کہ دیکھیے ایسی ایسی ہتھیار یہاں ہو رہی ہے تو اس میں ان کو ذرا تبدیل ہو جائے یہ نہ سمجھے کہ جیسے دوسرے چندہ مانگنے والے لڑک لے کر دوسرے لڑی کے پڑ جاتے ہیں تو یہ وہ معاملہ نہیں ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے خواص کو متاثر کرو اور اس کو اس طریقے سے تبدیل تو تقاضے چھوڑ دو تو یہ حاصل میں کہ آپ دوسروں کو اس طریقے سے پکڑا سکتے ہیں شرط ہے کہ آدمی ذرا معقول ہو سمجھدار ہو بات سمجھ کہ مجھے کیوں پکڑا رہے وہ خطاب تو ہے اہل سلسلہ کو پکڑا رہے ہیں مجھے تو کچھ اتنی حاقل ہو تو ایسے لوگوں کو آپ دے سکتے آپ ایک قسمیں فی سب جو بتایا گیا فی فط ادا کریں تو اپنے خاص اہل محبت کو جی کچھ متعین کر کے نہیں بتایا گیا کہ اتنا ضرور نکالا کریں حالانکہ اہل محبت پر تو حق ہوتے ہیں ان کو تو جتنا بھی بتا دیا جائے وہ برابر برابری پر تو پیش نہیں کرتے وہ تو جان قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں اس کے بعد جو کسی کو ترغیب دینے میں اس کی رعایت رکھی گئی اس احتیاط کو اختیار کیا گیا ہے کہ متعین رقم کرنا کہ اتنا دیا کرو اتنا اس کی بجائے یہ طریقہ بتایا گیا جو سب کے لیے قابل عامل ہے ہر شخص کے لیے قابل عامد ہے اب وہ کتنا ہی مسکین اس کے لیے بھی تازہ عام ہے کہ جتنی بھی آمدن ہے تھوڑی ہو زیادہ ہو اس کا کچھ فیصد متعین کر لے اس میں تو کسی کو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں چوتھا سوال یہ ملتا ہے کہ اس پرچے میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ جو ترغیب میں نے اہل سلسلہ کو دی ہے اہل محبت کو خاص طور پر جو ترغیب دی ہے تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ یہ کہ میں نے خود ہی کہہ کہہ کر اس کی تشہیر کر کر کے کہ یہاں ضرورت نہیں یہاں مسرق نہیں یہاں کے مصارف تو میری آمدنی کے ایک بیٹا تین بھی بہت کم ہیں میں اپنے تہائی اپنے مال کی تہائی جب خرچ کرتا ہوں تو یہاں کے مسائل سے بڑھ کر دوسرے مدارس تک کی میری امداد میرا تعاون اللہ تعالیٰ کی مدد اور موسرت سے پہنچ رہا ہے یہ کہہ کہہ کر میں عوام اور خفاق عوام اور خواص سب کے ذہنوں میں یہ بات اتار دیا کہ یہاں مر صرف نہیں جہاں مضرف نہیں جہاں مصرف نہیں تو اب یہ ترغیب دینا بظاہر تو ترغیب ہے مگر در حقیقی یہ ترغیب نہیں ہے بلکہ جو میں نے بندش لگاتی تھی یہاں دینے والوں کے لیے بندش اس بند کو توڑنا محفوظ ہے کہ اب وہ بندش نہیں ہے اگر کے مطابق موجود یہ مقصد ہے سالوں اگر نہ یہ بندش نہ لگاتا تقریباً تیس پینتیس سال میں اس کو مشہور کرتا رہا ہوں کہ یہاں گنجائش نہیں یہاں موسم نہیں یہاں مشکل نہیں اگر میں اس بات کو مشہور نہ کرتا بندش نہ لگاتا تو آج اس ترغیب کے ضرورت نہیں پہلے سلسلہ کو جو ترغیب دی ہے تو اس کی ضرورت پیش نہ آتی وہ پیش اس لیے آئی کہ تیس پینتیس سال جو دروازہ بند کیا ہے اس کو کھولنا چاہتا اللہ تعالی نے اپنے رحم و کرم سے سلسلے میں ایسے لوگ پیدا فرما دیے ہیں کہ جو برے معاشرہ بورے ماحول پورے کے پورے خاندانوں کے خاندانوں کے مقابلہ میں اتحاد میں ڈال دنیا کی کوئی قبت کوئی طاقت کوئی اقدامات ان کو گناہ پر آمادہ نہیں کر سکتی بابر اگر میں ایسے قصے بہت قطر سے سنائے جاتے ہیں سنائے جاتے ہیں کہ کیسے کیسے برے معاشرہ کا ایک ایک شخص نے مقابلہ کیا مردوں میں بھی خواتین میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا ایمان کامل عرفان کامل اللہ پر اعتماد کامل مردوں کا خواتین کا عام یہ نعرہ ہو گیا ہے اگر اسے نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری کہ تو میرا تو سب میرا فلک میرا سمی ارا جہاں نارا ہو کروانا چاہیے مد نظر تو مر یہ جان آنا چاہیے بس اس نظر سے دیکھ کر پکڑی کا فلک کیا کیا کرنا چاہیے کیا چاہ کیا ہونا چاہیے سمجھ کر ایسے رق اس دل کو پابند آ رات کر یہ دیوانہ اڑا دیتا ہے ہر رنجیر کے ٹکڑے جن لوگوں کے حالات یہ ہیں ساری دنیا ان کے حالات دیکھ دیکھ کر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پاگل ہو گئے پاگل جنہوں نے محبت نے سارے تعلقات کو کاٹ کر رکھ دیا اللہ تعالی کے فضل و کرم سے جن کو اتنا فیض ملا اتنا فیض ملا تو کیا کوئی یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ وہ پیسہ نکالیں تو تیار نہیں ہوں گے یہ ہرگز چیز کی تصور میں آنے والی بات نہیں اگر کوئی شخص دعوے تو اتنے بڑے بڑے کرے جیسے میں نے بتایا ہے یہاں بابل عبر میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں اور پڑھ کر سنائی جاتی ہیں دعوے تو کرے اتنے بڑے بڑے مگر اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے ایک پیسہ بھی جیسے نکالنے کو تیار نہ ہو تو اس کا حال تو وہی ہوگا میں ایک کا بتاتا رہتا ہوں ایک بدبے رو رہا تھا کسی نے پوچھا نہیں کیوں رو رہے ہو کہا کہ میرا کتا مر رہا تھا ہم کتا تھا وہ مر رہا تھا بدبی اس پر رو رہا تھا پوچھا کتا کیوں? کیوں مر رہا کہا بھوک سے مر رہا تھا شریر میں ایک بورا بھرا رکھا تھا اس وقت نے پوچھا کہ بورے میں کیا ہے تو بد بھی بولا کہ اس نے روٹیاں تو ارے کتا بھوکھ سے مر رہا ہے تو اس کو روٹی کھلاتا کیوں نہیں اس کے جوان نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آنسو تو محبت کے ہیں اور روٹیوں پر پیسے خرچ ہوئے ہیں پیسے آنسو بنانا آسان روٹی کھلانا مشکل کتا مر جائے مر جائے صاحبوں کتا مر جائے روتا رہوں گا روتا رہوں گا رو رو کر رشکدار کروں گا ایسا ایک بھی فرق نہیں کروں گا تو بھائی اگر ایسے ہیں اور شاپ کہیں اور شاپ ایسے ہوں کہ دعوے تو اتنے بڑے بڑے سب گنا چھوڑ دیے سب گنا چھوڑ دیے پورا خمبا ناراض ہو گیا ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی میں نہ کبھی کسی کی پرواہ کریں گے دعوے تو اتنے بڑے بڑے اور جیسے سے تاثا نکلتے ہوئے جان ٹوٹے پھر وہاں تو وہی ہوا کہ وہ بد بھی کتے پر عام آن آنے والے بدری یا کوئی حال ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے حال سے سب کے حفاظت کر رہا تو مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں کے لیے یعنی اہل سلسلہ کے لیے یہ ہدایت کی گئی ان کو ترغیب دی گئی ہے وہ اس لیے کہ پہلے سے ان کو ریل نہیں ہے کہ جہاں مرضی ریئل ہونے کے بعد انہیں اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوگی جن کی توجہ اس طرف جب ہو گئی کہ جہاں مشرق ہے اب وہ مجھے دینے سے یہاں پہنچانے سے ڈریں گے نہیں جس طریقے سے مار خرچ کرنے کے بارے میں بتایا اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ حفاظتی تدابیر میں جسمانی خدمت بھی پیش تو جو شخص جسمانی خدمت پیش کرنے کو تیار نہ ہو اور دینی امور میں پیسے خرچ کرنے کے لیے گیب سے نکالنے کے لیے تیار نہ ہو تو مجھے تو یہ توقع نہیں ہے کہ سلسلے میں کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے بہرحان جو چار اسباب ان لوگوں کے لیے بھی ہو سکتے ہیں جو سلسلے میں داخل نہیں ہیں اگر انہیں کہانی کسی طریقے سے کوئی پرچہ پہنچ جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ ایسے اس کچھ اسباق حاصل کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہے صلی اللہ عبد اللہ رسوئی کے مکھانا کٹنائی